وخيرا لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بزع وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ولقد خلقنا الإلسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المثلقيان عن اليمين وعن الشمال قائدا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونوفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفن عنك غفاءك فضى صرق اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع إلا الخير معتد مريب الذي جعل مع الله لها مآخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تغتيه كلها كل حين بإذن ربها مصنوعہ کے بعد سور ابراہیم کی نے آپ کے سامنے کی ہیں سورہ ابراہیم کی من اللہ وبارک نے توحید اور شرف کی مثال گرفت سے دیتے ہوئے عقید توحید کی پائیداری اور شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و نے کلیم طیبہ کی مثال کیسے بیان کیشا جوارا سم طیبہ ایک باقیدہ درخت کی مانند اسلوہ ثابت اور جس درخت کی جڑیں کافی گہرائی میں پہنچی ہوئی بفر ہوا اور جس درخت کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی تو اتنی او کو ہی رفت اور یہ درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دیا کرتا ہے الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ خرون اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایسی ہی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں آیت کے ترجمے سے آپ نے ملازہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام کو ایک درخت سے تشبیح دی ہے اور درخت بھی کیسا تھا جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پہنچی ہوئی اور جس کی شاخ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی اور دنیا کے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پھل دینے کا ایک موسم ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں موسم آتا ہے تو پھل دیتے ہیں لیکن یہ درخت ایسا ہے کہ کل ہی ایمان کا درخت اسلام کا درخت یہ ایسا درخت ہے کہ جس کے لیے پھل دینے کے لیے موسموں کی پابندی نہیں ہے وہ ہر موسم میں اپنے پھل دیتا ہے وہ چاہے سردی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو خزاں کا موسم ہو بارش کا موسم ہو ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے وہی کرون اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اس مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدت توحید کو ایک جڑ سے تشویح دی ہے اسلام پورا ایک درخت ہے اور اس کی جڑ جو توحید ہے عقیدت عحید ہے کلیمیبہ کی مثال وہ ایک جڑ ہے اور جڑ بھی ایسے درخت کی جڑ جس کی جو کافی گہرائی میں پہنچا ہو اور باقی سنا ہے شاخیں ہیں یہ باقی سارا اسلام ہے عبادات ہیں معاملات ہیں اخلاق ہیں تہذیب ہے ثقافت ہے یہ سب سارا درخت لیکن بنیاد اور جڑ کیا ہے عقید تو عید ہے کلی میں ہے اور کبھی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا درخت دیکھا ہے کہ جس کی جڑ نہ ہو اور اس کا تنا جو ہے آ گیا ہو جس کی جڑ نہ ہو اور اس کی شادی پھل پھول رہی ہو جس کی جڑ نہ ہو اور وہ چھل دے رہا ہو دنیا میں اس کو کوئی اثر درد دکھائی نہیں سکتا کہ جو جڑ کے بغیر ترقی کرنا جانتا ہو جو جڑ کے بغیر پھلنا پھولنا جانتا ہو عقید توحید کی مثال بھی ایسی ہے عقید توحید کی اہمیت بھی یہی ہے عقید توحید جڑ ہے یہ جڑ اگر ہے تو یہ وہ درخت اس کا سنا مضبوط ہوگا وہ بلندی میں پہنچے گا اس کی چاہتے آسمان سے باتیں کریں گی وہ پھلے گا پھولے گا اور بخاری شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ حسن سے صحابہ پوچھا تھا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں عبد اللہ بن سدان زمانۂ آپ کا خیر انسان جس کی سہولت جس کی فیاضی غریبوں کے ہمدردی اور نیک کاموں کے بڑے چرچے تھے بڑے تذکرے تھے زمانے جاہلیت میں اسلام جب آیا ساب اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عبداللہ بن سدھان جو اتنے نیک کام کرتا تھا غریبوں کی ہمدردی یتیموں بیواؤں مسکنوں کو کھلایا کرتا تھا اے اللہ کے نبی کیا اس کی یہ نیکیاں اسے فائدہ پہنچائے گی کل قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہم یق الفت ربل فصیحتی امتین اس کی یہ نے کیا اس کی مور خیر یہ کارے خیر اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا کیوں انہول یقل خط ربل فصیحتی امتین اس لیے کہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی اسے اللہ کی عبادت کرنے اللہ کو پکارنے اللہ سے مانگنے اور اللہ سے دعا کرنے کی توفیق اسے نہیں ہوئی اس ساری نے جڑ کے بغیر اس طرح درخت کا تصور نہیں کیا جا سکتا عقید کے بغیر انسان کی زندگی کی جو بھی جو بھی امان ہے امور خیر ہیں ان کی قبولیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا بن بن کہتے ہیں کہ میرے والد نے زبان جاہلیت میں نظر مانی تھی میرے والد نے پھر میرے والد نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ وہ زباں کریں گے اور انتقال کر گئے میرے والد نظر پوری کرنے سے پہلے انتقال کر گئے حالت میں انتقال ہوا حالت شرک میں انتقال ہوا اب میں اولاد ہونے کی حیثیت سے میں اور میرے بھائی ایشان ہم دونوں نے مل کے ہمیں اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کی نظر پوری کرنی ہے تو میں نے پچاس اونٹ میرے ذمے لے لیے اور میرے بھائی ایشام نے اپنے پچاس ووٹ اپنے ذمے لے لیے کہ میں والد کی جانب سے پچاس ووٹ میں کروں گا پچاس اونٹ وہ زبا کریں گے فرماد میرے بھائی اے شام نے اپنے حصے کے پچاس اون باپ کی جانب سے جبا کر دیے جو نظر کے تھے اور جب میں نے اپنے حصے کے پچاس ذبح کرنے چاہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیتے ہیں میں گیا اور جا کر میں نے والد نے نظر مانی تھی کہ وہ سو ذبح کریں گے انتقال کر گئے میرے بھائی ایشام نے اپنے حصے کے پچاس ذبح کر دی اب میں ذبح کرنا چاہوں رہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اما ابو اما ابو خرا و خراب کہا اگر تمہارا باپ توحید سے قرار کیا ہوتا توحید پہ مرا ہوتا اور اس وقت ان کی جانب سے صدقہ کرتے روزہ رکھتے یہ صدقہ اسے نفع دیتا یہ روزے اسے فائدہ پہنچاتے دے حالت فخر میں مرا حالت شرف میں مرا یہ نظر پوری نہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں تو آئیو اخیر توحید جڑ ہے شر جب تک نہ ہوگی اسلام کا درخت جو ہے وہ نہیں سکتا ہے زندگی میں اسلام کا آغاز بھی توحید سے ہونا چاہیے آئے ہمیں سبق دے دیئے کسی کے بھی اسلام کا آغاز توحید سے ہونا چاہیے اور توحید کی بنیاد پر جو انقلاب آتا ہے وہ پائیدار انقلاب ہوتا ہے وہ بے نظیر انقلاب ہوتا ہے وہ انسان کو ایک سر بدل کے رکھتے آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ تصور کرو کسی ایسے بھائی کا جو آپ کی نظروں کے سامنے کبھی کفر میں تھا آپ کی نظروں کے سامنے کبھی شرک میں تھا جو کبھی آپ کی نظروں کے سامنے ہندو تھا کرسچن تھا بعد میں اللہ نے ہدایت دی اس میں ہجرت کی اسلام کی جانب مشرف اسلام ہو گیا آپ اس کی زندگی کو پڑھو جو اسلام سے پہلے کی تھی اور اس کی وہ زندگی جو اسلام کے بعد کی تھی آپ دیکھیں گے اللہ کی قسم تو کے ارارم کے ساتھ ہی انسان کیسے بدلتا ہے انسان کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے توحی کے سرار کے ساتھ ہی انسان کے اندر جو فسائل مضموبہ بری صفات ہوتی ہیں ان کا کیسے خاتمہ ہوتا ہے وہ کیسے درتی ہیں اور توحی ہی کے کے ساتھ ہی جو نیک فسلتیں ہوتی ہے وہ انسانی زندگی میں کس طرح ابھرتی ہے ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے اپنے ان بھائیوں کی زندگیوں کو پڑھ کر جن بھائیوں کو کبھی ہم نے کفر میں دیکھا تھا اور آج اسلام میں دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک مناسب کی جو نبول میں مناسب تھی مناسب ہو سکتا ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ آمن زبان سے کہتا ہے کہ نہ لیکن دل میں ایمان نہیں دل میں تو نہیں اور رہنے کو تو مسلمانوں کی صفوں میں ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں دیکھو وہ منافع کیسے اریف کیسے لالچی مال کی کیسی محبت شریعت میں ایک پران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ منافع ان سے نماز شاخ گزرتی ہے جماعت کی نا جماعت میں حاضری بڑی شاخ گزرتی ہے خصوصاً فجر اور علی شاہ میں حاضری ان پر بڑی شاخ گزرتی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایہ صلی اللہ علیہ وسلم لالچی اتنے ماتا فراست کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز میں حاضر ہونے سے یا عشا کی نماز میں حاضری ہونے سے مسجد میں دو ہڈیاں مل جائے گی گوشت بھی نہیں کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ جماعت میں حاضری دینے سے جب دو ہڈیاں مل جائیں گی تو ان ہڈیوں کو حاصل کرنے کے لیے چل کر آنے کی طاقت نہ ہو تو رین کر ہی صحیح آئیں گے دیر وہ ہڈیاں حاصل کرنی ہیں ہڈی کون کھاتا ہے کتا کھاتا ہے کتوں کھا سے تجویز دینا پڑتا ہڈی کتنا کھاتا منافق ایسا مردہ پرت ہوتا ہے جس کے دل میں عقیدہ نہ ہو جس کے دل میں توحید نہ ہو جس کے دل میں ایمان نہ ہو جس دل میں ایمان نہ ہو توحید نہ ہو وہ دل کائنات کی ہر چیز کا غلام ہوتا ہے وہ دل پیسے کا غلام وہ دل دولت کا غلام وہ دل عہدہ و منصب کا غلام وہ دل شہرت کا شہرت و ناموری کا غلام وہ دل انسانوں ہر چیز کی غلامی واضح غور کرتا ہے اور اگر انسان جس دل میں عقیدہ توحید داخل ہو جائے جس دل میں عقیدے تو ہی داخل ہو جائے اس کے اندر ایسی استغنا پیدا ہوتی ہے وہ ایسا بے نیاز ہوتا ہے سبحان اللہ وہ ساری کائنات کو اس نظر سے دیکھتا ہے یہ ساری کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے میرے رب نے میرے لیے بنائی ہے میں اسے استعمال کروں میں اسے برتوں اور اسے برت کر میں اپنے رب کی عبادت کو اس نظر سے دیکھتا ہے ذرا آپ دربار میں حاضر ہوئے تو کیا کہ لالچی ہیں؟, ہیں اتنے, اتنے مادہ پرت مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ تاخیر حاصل کرنے را چاہ رہے ہیں کہ اگر آج کے مقابلے فروغ سے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت پہلے یہ تو بتا دیں ابھی مقابلہ ہوگا اگر ہم نے موسا کو ہرا دیا موسا کو شکست دے دی ہمیں کیا ملے گا آخر؟ اور فروغ میں بھی اس انعام کا اعلان کیا جو انعام کے سب سے بڑا انعام کی بارے سے آواز ہے وہ یہ اور مقربین کہا کہ تم انعام کی کیا بات کر رہے ہو تم میرے مقرب درباری بن جاؤ گے صبح و شام میرا میری قربت تمہیں نصیب ہوگی میری آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا میرے دربار میں اب تمہاری زندگی گزرے گی خوش ہو گئے خوش ہو گئے اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے اور جب مقابلہ ہوا شکست کھا گئے ہار گئے موسا علیہ السلام کا آسا موسا علیہ السلام کی لاٹھی الشہ بن کر ان کے جروطوں کے سارے کرتب کو نکلنے لگی جادوگر جادوگروں کو یقین ہو گیا یہ جادو ہو نہیں سکتا یہ جادو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ہم تو بڑے فندان جادوگر ہیں ہم جانتے ہیں جادو کیسا ہوتا ہے ایمان لانیے کہتا ہے بے سجدے میں گر پڑے ہم انتل عالمی ربی موسا بہارون ہم رب العالمین پہ ایمان لا چونکے موسا بہارون کے رب ایمان لا چونکے وہ الفی شہار بے ساختہ میدان میں سجدے میں گر پڑے بے شاخہ میدان میں سردے میں گر پڑے پھر آن اسے سے پاگل ہو گیا پھر غصے سے پاگل ہو گیا بہت سارے الزامات اس نے دیے اور الزامات دینے کے بعد اس نے دھمکی دی اور دھمکی دے کے کہا کہ لنائی انخلا وہ لوسلی بن سی جگہ پر تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا ہاتھ پیر کاٹ سے تمہاری ترقی میں لاشوں کو سن کو دو لٹکا دوں گا وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے بھیگ رہے تھے کہہ رہے تھے کیا کیا اسی فرون سے چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے سخذیمان کافی مان کا فوس فرون کیا کر سکتا ہے تو کیا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے انفی عادر آیا سر دنیا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا تو ہماری جان لے گا ہماری دنیا بگاڑے گا اتنا ہی تو کرے گا اس کے سوا تو اور کیا کر سکتا اور کرنے کی بات ہے جو لوگ تھوڑی دیر پہلے ٹھیک مانگ رہے ہیں اور پیسے کے لا ہیں انعام کے لا ہیں اور جس فیران سے وہ درخواست کر رہے تھے جس فروغ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے جیسے ہی عقید توحید چنو میں داخل ہوا اسی چنون سے چیلنج کر رہے ہیں فخری مان درخواست کہہ رہے ہیں اللہ اکبر یہ انقلاب ہوتا ہے توحید کی بنیاد پر آنے والا انقلاب وہ چاہے فرد کی زندگی میں ہو جماعتوں کی زندگی میں ہو یا ملک کی زندگی میں ہو کسی بھی قوم کی زندگی میں ہو توحید کی بنیاد پر آنے والا انقلاب بڑا سمر اور ہوتا ہے بڑا نتیجہ خیز ہوتا ہے بڑا شیرتا ہوتا ہے آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لو شیخ محمد بن عبد اللہ رحمت اللہ علیہ شیخ محمد بن اب رحمت اللہ علیہ علی، نے جزیر عرب میں جبکہ جزیر عرب میں جا بجا شرک کے مزاحر شروع ہو چکے تھے شیخ محمد بن ابد اللہ کی کوششوں سے جب جزیر عرب پاک ہوا شرک سے کیسا انقلاب حالانکہ انہیں کے زمانے میں بہت ساری نعوتیں تھیں انہیں کے زمانے میں بہت سارے دائی پیدا ہوئے بہت سارے مسلم پیدا ہوئے لیکن ان کی محنتیں وہ رنگ نہیں لائی جو رنگ شیخ محمد بن رسول اللہ کی دعوت میں جو رنگ لایا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کی دعوت کے بل بوتے پر قائم ہونے والی حکومت ایک شدید گزار چکی اور اس کے استعمال اس کی برکاست ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں اسی لیے محترم بھائیوں پرانی مجید نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے جس نے پیغمبر جس نے رسول بھیجے سارے پیغمبروں کی دعوت کا مرکز سارے پیغمبروں کی دعوت کا محور یہی ہی قرآن نے کہا آپ مِن مِن اُلَا اِلَا اِلَّا اِلَّا سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اس کی جانب اسی بات کی وہی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میری عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کہا حاشتا ہو ہم نے ہر امت میں ایک پیرمبر کو بھیجا ایک رسول کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے بچو آپ سرے اوٹ پڑیے صورترا پڑھیے سور آراب پڑھیے ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے جرے و قدر پیغمبروں کے دعوتی تذکرے کیے ہیں ہر پیغمبر ہر پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن یہی کہتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے پیغمبر نے قوم کو جس بات کی دعوت دی سب سے پہلا کتاب ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے جو کیا وہ یہی جملہ تھا یا قو میں عبود اللہ میں قو میں عبود اللہ میں میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اکیلے اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معمود نہیں ہے حالانکہ قوموں کے اندر بہت ساری اور برائیاں تھیں قومیں لو اس کے اندر اوش نیچ کا نظام تھا قوم آج اسرار فضول خرچی کیا کرتی تھی بیکار کار بنایا تھی. کمی کیا تھی. لو، میں اس قوم میں ایک ایسی بدکاری کو جنم دیا تھا جو بدکاری اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی قوموں کے اندر بہت ساری برائیاں تھی انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوتی سفر کا آغاز ہاں توحید سے کیا ان کا ٹارگیٹ ان کا آزر اللہ کے اسلام معاملات کی اسلام سب کچھ انبیاء کا مقصد تھا لیکن دعوتی سفر کا آغاز ہر نبی نے کہاں سے کیا تو وہی سے کیا اور کرنے کی بات ہے کہ انبیاء علیم السلام کی شریعتیں بدلتی نہیں شریعتیں بدلتی نہیں ایک ہی چیز ایک نبی کی شریعت میں ناجائز اور وہی چیز دوسری نبی کی شریعت میں جائز شریعت زمانے کے حساب سے بدلتی رہی مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن سے لکھا جائے جیسے مفسین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی شریعت میں جگی بہن سے نکاح جاج تھا جو باقی شریعتوں میں حرام ہوا لوس علیہ السلام کی شریعت میں نو علیہ السلام کی شریعت میں کافر عورت سے نکال جاج تھا مشرق عورت سے نکاح جاج تھا اس لیے ان دونوں کی بیویاں خود مشرقہ تھیں لیکن یہ چیز بات کی شریعتوں میں ناجائز قرار دی گئی شریعتیں بدلتی رہی آکامات بدلتے رہے تعلیمات بدلتی رہی ایک چیز ایک نبی کی شریعت میں جائز وہی دوسری نبی کی شریعت میں ناجائز لیکن پوری تعریف پڑھ لو ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا رسول صلاح نے اس دنیا میں بھیجے سارے انبیاء کی تاریخ پڑھ کبھی آپ کسی نبی کی دعوتی تذکرے کے حوالے سے یہ بتو نہیں سکتے کبھی کسی نبی کی شریعت میں سب کو جائز قرار دیا ہوگا کو یا شر کی کسی شکل کو غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاس کرنا غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرنا غیر اللہ سے مرادیں مانگنا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعریف کرو کسی نبی کی شریعت میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ شرک کو برداشت کر لیا گیا اور شر کی،, کی،, کی،, کی،, کی،, کی کوئی گنجائش رکھی گئی ہو خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پرو تیز سالہ ان کی زندگی نبی بننے کے بعد تیئیس سال دیے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و تیئیس سال میں تیرہ سال مکے میں دس سال مدینے میں اور مکے کی جو تیرہ سالہ زندگی ہے مکے کی تیرہ سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ عمل کی دعوت کا موضوع صرف ہو سکے تو ایمان توحید ایمان بلاخرہ مکے کے تیرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلاتے رہے یہی اعلان کرتے رہے تو لوگو لا اللہ کہے گو کامیاب ہو جاؤ گے عرب و کے مالک ہو جاؤ گے غارے ہراسے آتی ہے سدا بدن کی اور یہی سدا اپنے کورے شبابے کھڑے اور زندگی کی آپ سات سکاتی یہی سزا رہی اور مکے کے تیرہ سال تو صلی اللہ علیہ وسلم کا نار یہی رہا اور باقی مدینے کے دس سال سارے دین کے لیے سارا باقی مدینے کے دس سال میں زکات فرد ہوئی مدینے میں روزے فرد ہوئے مدینے میں حج فرد ہوا مدینے میں جہاد کا حکم آیا مدینے میں نکاح و کے مسائل بیان کیے گئے مدینے میں خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے گئے مدینے میں طرح کھلا کے مسائل بچائے گئے مدینے میں پوری زندگی کا خانچہ اسلام نے جو بتایا ہے مدینہ کی دس سالہ زندگی میں بتایا لیکن نبوت سے آدھی سے زائد زندگی تیرا سارا زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی لوگوں کے دلوں میں ابھی دے تو کو اتارنے کے لیے اس لیے کہ نبی ہونے اسے سے اپ اللہ تعالی سر انجام دے دیں کہ توحید کے بغیر انسان کی درستگی نہیں ہو سکتی انسان کی اسلامی ہو سکتی اور عقیدہ توحید انسان کے دل میں آ اللہ کا خوف آ اللہ کی محبت آ جائے خود بخود اس کی زندگی سے بہت ساری برائیاں رخت ہو جائیں گی بہت سارے اچھائی ا جائیں گے حالانکہ کرنے کی بات ہے مدینے میں شراب پی رہا مکی زندگی میں شراب پی جاتی رہی اسلام نے وقت پر برداشت کیا اس کو مک کی زندگی میں سوھی لین دین ہوتا رہا اسلام نے وقتی طور پر برداشت کیا اس کو مک زندگی میں کافر عورتوں سے نکاح ہوتا رہا اسلام نے برداشت کیا اس کو وقتی طور پر بہت ساری ایسی سرگر مدینے کی زندگی میں آرام ہوئی اسلام نے مکی زندگی میں اس کو برداشت کیا لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکھی مکی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے سر کو برداشت کیا ہو کو برداشت کیا ہو کے ساتھ کوئی مصالحات کی ہو شرک کے ساتھ کوئی کمپرمائز کیا ہو کوئی اور نہیں دکھا سکتے مشکل سے مشکل حالات آئے مشکل سے مشکل حالات آئے مشکل سے مشکل گھڑیاں آئیں مشکل سے مشکل آزمائشیں آئیں آئی مشرقین کی جانب سے کئی ہے فارمولی کمپرومائز کے پیش ہوتے رہے ایک سال تم ہمارے خداوں کی عبادت کرو ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں ایسی کتنی پیشکش مشرقین کی جانب سے ہوئی لیکن یہ جیلے توحید ہے نبی کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کہہ دیا گیا لا اعبد اے کافروں, یہ, کبھی ہو نہیں سکتا, یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں تمہارے چھوٹے خداؤں کی عبادت کروں میرا رب یہ فہم اللہ میں اسی کی عبادت کروں گا تم تم میرے میرے رب کی عبادت کرو نہ کرو میں تو کبھی تمہارے چھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والا نہیں لخم دین حکم ولی ادیم بھائیوں اور کرنے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی آرزی سے زائد زندگی سر پر دی لوگوں کو تو ہی سمجھانے کے لیے آخری سمجھانے کے لیے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کو روانہ کرتے کہیں بھی روانہ کرتے سب سے پہلی نصیحت اسی اصلاح عقیدے کی, اسی توحید کی کرتے من جول رضی اللہ کو یمن بیجا صلی اللہ کو نصیحت کی بھائی قوم امین تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو قوم کے نفارا رہا کرتے تھے کرسچن رہا کرتے تھے کہ ہونی شہادت الہ الا اللہ لہذا ہے محاذ سب سے پہلے انہیں جس چیز کی دعوت دینا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جانب بلاؤ کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے بندے اس کے سچے رسول ہیں تو انہوں نے اگر اس بات کی وہ تمہاری ساتھ کر لیں تمہارے دعوت سے تو کو مان جائیں تمہارے پیغام توحید کو قبول کر لیں موہم در انہیں بتا دیکھو دعوت میں تجریف مرحلہ وار دعوت ہونی چاہیے ایک شخص ہے دیکھ رہے ہیں اس کے عقیدے میں اس کے عقیدے میں بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں تعویذ ڈالا ہوا ہے ہاتھ میں سب قسم کے دھاگے ببا ہوا ہے مزاقی نے مبتلا ہے اور ہم ڈائریکٹ جا کے اس کو صرف نواز کی بات اس کے سامنے کریں نبی کریم صلی اللہ سے کیا کہا پہلے تو عید کی دعوت دو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو اگر وہ مان جاتے ہیں لا الہ لہم اللہ اللہ اور محمد الرسول اللہ کے سلسلے میں وہ تمہاری بات مان جاتے ہیں تب بتانا کہ اللہ, اللہ تعالی نے دن اور رات میں ان کے پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں یہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دے کے بھیج تو اس کی تعلیم علی نبی طالب رضی اللہ علی نبی طالب رضی اللہ کا آپ نے روانہ کیا کس مہم پر روانہ کیا کے خاتمے کی مہم پر توحید کو پھیلانے کی مہم پر علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے اللہ کی نبی نے کہا کہ علی جاؤ جب مکہ فتح ہو گیا مکہ پتہ ہونے کے بعد علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا علی جاؤ لا الا ولا جاؤن مصرفن اللہ تو جہاں جزیر عرب میں تمہیں کوئی مجسمہ نظر آئے کوئی سیشو نظر آئے اس کا سر قلم کر دینا اس کو مس کر دینا والا خبرفن اللہ تو اور اگر کہیں بھی کوئی اور ضرورت سے زیادہ اونچی نظر آتی ہے اس کو توڑ دینا اور کھوڑ دینا اور اس کو کھوڑ کر زمین کے برابر کر دینا اور علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں اسی مہم پہ تابرین کو روانہ کرتے ہیں ابو الیادی رحمہ اللہ سے کہتے ہیں अला अब अशोक अला ما بعثني علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو الهیاک کی ہمیں تنے اس مہم پہ روانہ نہ کرو اس مقصد پہ روانہ نہ جس مہم پہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا کہ لا تداکین تا الا اللہ و لا قورن مصفنا الا سویدہ کہ جزیر عرب میں جہاں کہیں کوئی نظر آئے اس کا سر قلم کر دینا اس کو مස් کر دینا و لا قورن مصفنا الا زیادہ خبر نظر آتی ہے تو اس کو جو ہے زمین کے برابر کر دینا دیکھو یہ ہمارے خلفاء ہیں جو خریفہ ہونے کی حیثیت سے حکومت کو ہاتھ میں لینے کی انہوں نے اپنی اولین ذمہ داری یہ سمجھی عقیدے توحید کو پھیلانا اور روئے زمین سے شرک کا خاطمہ کرنا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے حاکم میں وہ کی حیثیت سے امام وہ سونے کی حیثیت سے راشدین نے اور بات کے قلفا نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور سبحان اللہ ان کی خلافت اور ان کی حکومت اسی عقیدے کے بعد تو زائن کی عقیدہ نہ ہو تو حکومت کا کیا فائدہ عقیدہ نہ ہو تو خلافت کے ناروں کا کیا فائدہ قرآن نے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ اللَّهُ تَعَالَى نَهَى كَأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى نَهَى إِيمَانِيَّنَ سَوَّى كِيَاهُ كِيَاهُ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ اختیار دے گا حکومت دے گا جیسا کہ پہلے لوگوں کو اس نے دی تھی سلیمان علیہ السلام کو دی تھی داؤد علیہ السلام کو دی تھی اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اقتدار دینے کے بعد دین کو دین اسلام کو مضبوطی سے جما دے گا دین اسلام کو مضبوط کر دے گا خوف کو امن کے ماحول میں بدل دے گا اور نتیجہ کیا ہوگا حکومت ملنے کے بعد خلافت ملنے کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور کرنا کیا قرآن نے کہا یا بدو نانی اللہ یو شی کو میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شرط نہ کریں اسلام نے اس خلافت کا تصور پیش کیا ہے اس حکومت کا تصور پیش کیا ہے جس کی بنیاد توحید پر ہو توحید کے بغیر غلط حقائق انحصار اور بدافوں خوراکات اللہ کے ساتھ خوشر کرتے ہوئے علاقوں کے سارے نعرے بے شو ہیں حکومت کے سارے نعرے بے شو ہیں وہ لفت کا تبنا پھر زبوری میں باجے دیکھ انارے ہو ہم نے زبور میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے زبور میں بھی نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے صالحون نیک بندے اور آدمی کی نیکی اور صلاحیت کی پہلی سالحیت کی, کی پہلی شرط یہ ہے اسے رب کی ماروت حاصل ہو اللہ کی اللہ کا عبادت گزار ہو تو محترم بھائی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی فرد کی زندگی ہو یا ایک قوم کی زندگی ان اقوام میں اپی توحید کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس لیے توحید کا سبق دوہانے کی ضرورت ہے اس سبق کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے اور آج بڑے شوق کے ساتھ کہنا پڑتا مسلمانوں میں بڑی تعداد کا مزاج یہ ہے توحید پہ کٹوا دو توحید پہ درس دو تو سب سرے ہیں اس کے سوا کوئی ٹاپک نہیں ملا جمع نظار کو یہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں تو اس سے جب بولا جائے تو اعتراض کرتے اس کی اس کے سوا کوئی ٹاپک نہیں رہا کیا اور وہی جب دوسرے سیاسی ٹاپک لے کر کھڑے ہو کہتے ہیں بڑا چھو رہا خطبہ قرآن نے کہا ویزا ذکیر اللہ ویزا اللہ کئی بفاروں میں شکین کی ایسی بات ہمارے اندر تو نہیں آ گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا تھا تنظیل ہو جاتے تھے تکلیف محسوس کرتے تھے وہ انگولی اور جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ان کے سامنے اضافہ شروع بہت خوش ہو جایا کرتے تھے بھائیو آج ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے میں جہاں ہم اپنی نظروں کے سامنے ہدم قدم پر مظاہرے شرک دیکھ شرک کے مظاہر دیکھ رہے ہیں مندروں کی شکل میں نہیں ان مزاروں کی شکل میں جہاں نوز باللہ صرف کی اور تمام شکلیں صرف کی اور تمام صورتیں پائی جاتی ہیں سو فیصد میں ننانوے فیصد نہیں کہتا سو فیصد صرف کی اور تمام شکلیں پائی جاتی ہیں جو شکلیں کہ ہم نوز باللہ مندروں میں دیکھا کرتے ہیں ایسے ماحول میں خود اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا اور اپنے بیوی بچوں اپنی آنے والی نسلوں اور اپنی اپنے آکاری اور رشتے دار اپنے متعلق اپنے سے ملنے جلنے والوں کو اخیرے توحید کا سبق پڑھانا یہ میری اور آپ کی ہر مواقع کی ذمہ داری ہے جس آج کے ماحول میں اپنے عقید توحید کو بچا لیا اس نے اپنے مت ایمان بچا لی اور جس نے توحید کو بچانے میں تو ناکام ہو گیا سمجھو کہ اس نے اپنی آخرت ضائع کر لی جو ہے ابو العالمی پر کہنے والے کو اور سننے والوں کو ادا فرمائے کہ ہم زندگی کی آخری سانس کلیم توحید لہ پر قائم رہے اور ابو العالمی ہمیں ان اس نصیبوں میں سے بنائے کہ دنیا سے جاتے ہوئے جن کی زبان دے کلیم توحید لا اللہ اور جن کے حق میں اللہ کے لیے بشارت سنائی کہ من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنہ جس کی زبان پہ لا اله الا الله دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جنتی ہے رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے امین بارک الله بارک الله لنا ولكم في القران العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وضيق الحديث انه تعالى جواد كريم عليكم بر وفرحيم رب حليم